اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه قول انتم خیر امه تن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله محترم بھائیو مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ پاکستان میں بلکہ سارے عالم اسلام میں عام مسلمان جماعتیں اور تنظیمیں جس طریق سے کام کرتی ہیں ہمیں ان سے کیا اختلاف ہے ہمارے پاس ایک الگ مرکز بنانے کا ایک الگ تحریک اٹھانے کا کیا جواز ہے ہم الاخوان المسلمون میں کیوں شامل نہیں ہو جاتے ہم جماعت اسلامی میں کیوں شامل نہیں ہو جاتے ہم تبلیغی جماعت میں کیوں شامل نہیں ہو جاتے اور ہمارے بھائی اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نظم کے ہم کیوں پابند نہیں ہو جاتے کیا ضرورت ہے ایک الگ ہی ڈھانچہ کھڑا کر دینے کی تو اس کے متعلق یہ یاد رکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی وہ ہمارے سامنے ہے پیش گوئی یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدا دین و غریب وسے تو کما بدا دین شروع ہوا تو لوگوں کے لیے بالکل اجنبی تھا پھر آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہو گئے آپ نے فرمایا پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ دین لوگوں کے لیے پھر اجنبی بن جائے گا دین پر عمل کرنے والے لوگ لوگوں کی نگاہوں میں بالکل انوکھے بالکل اجنبی ہو جائیں گے فرمایا تھا تو ایسے اجنبیوں کے لیے ایسے انوکھے لوگوں کے لیے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا الناس من سنتی کہ لوگ میری سنت میں سے جو جو چیزیں خراب کر دیں گے جو لوگ اس خراب کی ہوئی چیزوں کو درست کریں گے ان کے لیے مبارکباد ہے تو یہ ایک بہت بڑا منصب ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑا مقام ہے کہ جو جو چیزیں مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے خراب کر دی ہے انہیں درست کیا جائے تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ بہت سی چیزیں ہیں اے اس مجلس میں وہ ساری باتوں کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا ایک بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کو نیکی کے ساتھ بیٹھاتا ہے گندگی کو صاف ستھری چیز کے ساتھ ختم کیا جاتا ہے اللہ نے فرما وَانزلنا من مان ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو پاک کرنے والا ہے اب مسلمان سارے عالم اسلام میں اگر آپ غور کریں تو ان کی خرابیوں میں سے ایک خرابی جو عام پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان برائی کو مٹاتے وقت اس کو نیکی سے مٹانے کی بجائے بڑی برائی کو چھوٹی برائی کے ساتھ مٹانے کے پیچھے لگ گئے تمام دنیا میں اس وقت مسلمان بڑی برائی کو مٹانے کے لیے ختم کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ اسے نیکی کے ساتھ ختم کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ختم کرے وہ اس کو چھوٹی برائی کے ساتھ ختم کرنے کے درپہ ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے کپڑوں پر یا اس کے جسم پر پاخانہ لگ جائے اور وہ اسے پیشاب کے ساتھ دھونا شروع کر دے تو کیا یہ دانائی کی بات ہے یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے پاخانے کو صاف کرنے کے لیے پیشاب کام نہیں آتا ایک نجاست ختم ہو گئی تو دوسری نجاست تو باقی رہی خانے کو صاف کرنے کے لیے صاف مائے تہور کی ضرورت ہے جو اس نجاست کو ختم کرے جو اس گندگی کو ختم کرے تو میرے بھائیوں اس وقت صورت حال یہ ہے کہ تمام دنیا میں تقریباً جو اسلام کی نام لیوا تحریک ہیں انہوں نے اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں ان حملوں کا دفاع کرنے کے لیے وجہ اس کے کہ وہ اپنا بحاذ کھولتے وجہ اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر قائم رہتے اللہ کی توحید پر قائم رہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہتے امر بالماروف کا وہی طریقہ اختیار کرتے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نہ نوں کر کے اسی طریقے پر چلتے جس طریقے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چلے تھے مسلمان جمیعتوں نے مسلمان تحریکوں نے پسپائی اختیار کرتے ہوئے شکست اختیار کرتے ہوئے جو غلط کار لوگ ہیں ان کے ہتھیاروں کے ساتھ ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اب ان کے ہتھیاروں کے ساتھ ان ہتھیاروں میں تو جس حد تک وہ پہنچ چکے ہیں کوئی شخص جو دین کی طرح نسبت رکھنے والا ہے اس حد تک پہنچ سکتا ہی نہیں اس حد تک نہیں پہنچ سکتا مثال کے طور پر انہوں نے کیا, کیا؟ انہوں نے اللہ کے قانون کو ختم کرنے کے لیے سعیدان میں ایک حدیث ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی دین کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی ان میں سب سے پہلی کڑی جو ٹوٹے گی وہ حکم کی کڑی ہوگی فیصلے کی کڑی ہوگی کہ بجائے اس کے کہ اللہ کا فیصلہ مانا جائے محمد الرسول اللہ کا فیصلہ مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ لوگ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اللہ کا فیصلہ ماننے کی بجائے رسول اللہ کا فیصلہ ماننے کی بجائے صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے کا اختیار وہ خود حاصل کر لیں گے کہ قانون بنانا فیصلہ کرنا یہ ہمارا اختیار ہے ہم جو چاہیں فیصلہ کریں جو چاہے قانون بنائے مسلمانوں نے اسلام کی یہ کڑی سب سے پہلے ٹوٹے گی پھر دوسری ٹوٹ جائے گی پھر تیسری ٹوٹ جائے گی آخر کار جو کڑی ٹوٹے گی وہ ہے نماز کی کڑی کہ نماز ختم ہوگی تو پھر تو اسلام کا نام ہی ختم ہوگی اب کفار نے مسلمانوں سے یہ حکم یہ قانون چھیننے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونے والی چیز کیا تھی خلافت کہ ساری دنیا کا ایک خلیفہ اچھا تھا یا برا تھا جیسا بھی تھا غلطیاں بھی اس سے سردرد ہوتی تھی لیکن بات یہ تھی کہ سارے مسلمان ایک تسبیح کے دانوں کی مانند پروئے ہوئے تھے سب مسلمان متفق تھے وہ خلیفہ ذمہ دار تھا کہ ساری دنیا میں کسی جگہ پر اگر مسلمانوں کی زمین چنتی ہے مسلمانوں کی آبرو برباد ہوتی ہے تو وہ بغداد میں بیٹھا ہوا وہ دمشق میں بیٹھا ہوا وہ مدینہ میں بیٹھا ہوا یا وہ کشتم دنیا میں بیٹھا ہوا بے چین ہو جاتا تھا کہ ساری دنیا کی ذمہ داری یہ میرے کندھوں پر ہے میرے شانوں پر ہے اور ساری دنیا کے مسائل بھی اس کے تحت تھے ہوتا کیا تھا کہ مدینہ سے ایک آدمی مقرر کر دیا گیا کوفے کے لیے اللہ اکبر اس مبارک زمانے کا میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ یہ جو اب ملک ہے نا سعودی عرب مصر شام عراق ایران اور یہ تاجکستان اور ترکستان اور یہ پاکستان اور ہندوستان اور یہ افغانستان یہ سب کے سب صوبے تھے عراق کا صوبہ کیا کہلاتا تھا کوفہ مرکز کا کوفہ شام میں دمشق تھا مرکز اس کا اسی طریقے سے تمام ملکوں کے مراکز میں جو مقرر کیا جاتا تھا آدمی حکومت کرنے کے لیے وہ کہاں سے آتا تھا کیا وہاں کے لوگ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں ووٹوں کے ذریعے سے کرسی پہ بٹھا دے نہیں وہ کہاں سے آتا تھا امیر المومنین کی طرف سے امیر المومنین آدمی بھیج رہے ہیں اور مشورے سے بھیج رہے ہیں اگر تمہیں شکایت ہے تم سمجھتے ہو کہ یہ شخص صحیح کام نہیں کر رہا تو تمہاری شکایت کس کے حضور میں ہوگی خلیفت المسلمین کے حضور میں ہوگی خلیفت المسلمین اگر سمجھیں گے کہ یہ شکاعت کرنے والے درست کہہ رہے ہیں اس کو معذول کر کے دوسرا آدمی مقرر کر دیں یعنی تمام جو جلانے اور بجھانے والے بٹن ہیں وہ سب کے سب کس کے ہاتھ میں تھے خلیفت المسلمین کے ہاتھ میں تھے اب اتنی بڑی قوت کہ بادل آتا ہے نہیں برستا خلیفت المسلمین دیکھ رہا ہے خلیفت المسلمین کہتا ہے کوئی بات نہیں تمہارے جہاں دل آتا ہے وہاں جا کے برست جاؤ تمہارا جو ہے نا آمدنی وہ میرے پاس ہی پہنچ جائے گی مسلمانوں کے کی جگہ پر ہے تو وہ سارا جو اشر ہے اس کا کہاں ہے خلیفت المسلمین اور اگر غیر مسلم ہے تو ان سے ٹیکس کی صورت میں خراج کی صورت میں وہ خلیفت المسلمین کے پاس پہنچ جائے گا کتنی عزت اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہوئی تھی مسلمانوں کو تو یہ کے لیے کفار نے بڑی کوششیں کی بڑی محنتیں کی آخر کار ان کا جو مہرا تھا نا مصطفیٰ کمال پاشا اس نے کیا کام کیا اس نے کہا کہ خلافت آج سے ختم کی جاتی ہے خلافت ختم ہو گئی اب فلسطین کا کلیم کون کرے فلسطین کا دعویٰ کون کرے افغانستان کا دعویٰ کون کرے فلسطین والے وہ اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے وہ فلسطین والے مار کھاتے رہے افغانستان والے اپنے ملک کے لیے مار کھاتے رہے کشمیری اپنے ملک کے لیے مار کھاتے رہے کوئی ایک شخصیت ایسی نہیں ہے کہ ساری قوتیں اس کے ہاتھ میں ہو اور جہاں ایک عورت کی آبرو بھی لوٹے اس کا دل پہچان ہو جائے اور وہ اس وقت تک آرام نہ کرے جب تک کہ وہ اس کا دفاع نہ کر لے اس کا بدلہ نہ لے تو یہ چیز تھی میرے بھائیوں کے اصل میں وہ جو خلافت تھی عمارت تھی خلیفہ ایک شخص کو امیر مقرر کر دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث کی اطاعت کی ومن فقط فقد عنی ومن اطاع المیر بخاری کے لفظ ہیں جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب جب تک مسلمان اطاعت امیر کے پابند تھے اس کی برکت تھی بہت بڑی برکت تھی امیر کی رائے باضقت غلط بھی ہو جاتی تھی لیکن اطاعت کی وجہ سے حکم برداری کی وجہ سے فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہیبت رکھی ہوئی تھی ان کی قوت رکھی ہوئی تھی جب یہ سلسلہ تقسیم ہو گیا اب یہ چھیننے کے بعد ان کے کفار کے ذہن میں سب سے بڑی چیز جو کھٹکتی تھی وہ ایک تو مسلمانوں کا یہ اتحاد تھا کہ سارے مسلمان خلیفت المسلمین کی آواز پر متحد ہو کر لڑنے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس اتحاد کو توڑو اس اتحاد کو ختم کرو کہ پاکستان کی حکومت الگ ہو افغانستان کی الگ ہو ایران کی الگ ہو خلافت کا نام جب تک باقی ہے ان الگ الگ حکومتوں کے بھی اکٹھے ہونے کا خطرہ بدستور باقی ہے اس لیے اس نام کو ہی ختم کرو نہ کوئی خلیفت المسلمین ہو نہ کسی نام پر تمام مسلمان اکٹھے ہو سکے اور دوسری خلیفت المسلمین کو جو مانوی قوت پہنچانے والی چیز تھی وہ ہر مسلمان کا یہ ذہن تھا کہ میں اللہ کا حکم سمجھ کر میں نے اس کی اطاعت کرنی اللہ کا حکم سمجھ کر اس کی اطاعت کرنی اس کا انہوں نے کیا حل سوچا اس کا انہوں نے حال یہ سوچا کہ اللہ کے قانون کو کسی طرح سے ختم کیا جائے اللہ کے قانون کی جب تک عزت مسلمانوں کے دل میں ہے ان کی قوت کا خطرہ بہرحال باقی ہے اس لیے ان کے دلوں سے کسی طرح سے یہ جو ہے نا ایک عقیدہ اور یہ ایک روحانی کیفیت اللہ کے قانون کو ماننے کی اس کو کسی طرح سے ختم کرو چنانچہ پہلا کام مصطفیٰ کمال نے یہ کیا کہ خلافت ختم دوسرا اعلان یہ کیا کہ شریعت کا قانون ختم شریعت کا قانون ختم اچھا بھائی شریعت کا قانون ختم تو پھر اب حکم کس طرح چلے گا قانون کیا ہوگا کس طریقے سے فیصلے ہوں گے اس نے کہا فیصلے ہوں گے پارلیمنٹ کے ذریعے سے انتخاب ہوگا جمہوریت کے ذریعے سے ملک کا نظام چلایا جائے گا جمہوریت کے ذریعے اب نظام شروع ہو گیا جمہوریت کیا چیز ہے اب کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں جی جمہوریت بالکل وہی چیز ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمل کرتے تھے عمر فاروق بھی جمہوریت پر عمل کرتے تھے عثمان غنی بھی جمہوریت پر عمل کرتے تھے دیکھو فلاں نے مشورہ لیا فلاں نے مشورہ مشور لیا مشور مشورے کا نام ہی تو جمہوریت ہے اس کے متعلق بھائیو یہ یاد رکھو کہ جمہوریت لفظ عربی ہے نا جمہور لفظ عربی ہے جمہوریت بھی عربی لفظ ہے اگر یہ وہی چیز ہے تو یہ لفظ کیوں استعمال اللہ نے نہیں کیا اور محمد رسول اللہ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے نہیں کیا ائمہ کرام نے نہیں کیا سبب کیا ہے سبب یہ ہے کہ نئی چیز ہے اور اس کو نیا نام دیا گیا ہے اگر پرانی چیز ہوتی اس کا پرانا نام موجود ہوتا بالکل ایک نئی چیز ہے اس کا قران سے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا مسلمانوں کی قدیم تاریخ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کی بنیاد کس چیز پر ہے بنیاد اس چیز پر ہے کہ لوگ ووٹ دیں ووٹ بھی کون دے مرد بھی عورتیں بھی اور کس کو ووٹ دے اس کو نہیں جو کہتا ہوں کہ میں نہیں حکمران بنتا میں عہدہ قبول نہیں کرتا نا نا اس کو نہیں کس کو جو درخواست پیش کرے کہ جناب میں قومی اسمبلی کا ممبر بننا چاہتا ہوں میں سینٹ کا ممبر بننا چاہتا ہوں اور اس کے لیے پھر کیا کرے اپنی جتنی اس کی کوئی وسائل ہیں وہ سب کے سب خرچ کرے لوگوں کو جا کے بتائے کہ میں آپ کا مخلص خادم ہوں میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا اگر عیسائی کہے کہ بھائی ہمارا تو گرجا خطرے میں اس کو کہے فکر نہ کرو تمہارا گرجا میں نیا ہی بنوا دوں گا اور اگر کوئی ڈاکو کہے بھائی ہم نے تو ڈاکے مارنے ہیں کہنا فکر مت کرو پولیس سے چھڑا کے لانا میرا کام ہے فکر کر یہ مولوی تو تمہیں چھڑا نہیں سکتے پولیس سے میں چھڑا کے لاؤں گا اور اگر کوئی مونی صاحب کہیں گی جی ہم نے تو مدرسہ بنانا فکر نہ کرو تمہیں بھی لاکھ دو لاکھ مدرسہ کا چندہ بھی انشاءاللہ دے دیں سب کو معشوق ماں بے شیب ہے ہرکس با ما شراب با زہد نماز کرد کہتا ہمارا معشوق سب کے ساتھ ہی چلتا ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہمارے ساتھ شراب پی لیتا ہے زاہد کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس قسم کے لوگ جو بلا درے خرچ کر کے لوگوں کی رائے اپنی طرف مبزول کرے عورتوں کو بھی متاثر کریں مردوں کو بھی متاثر کریں جھوٹ سے کوئی پرہیز نہ کریں ان کی کوئی رائے عوام کی کوئی رائے اس کو ٹھکرانے کے لیے تیار نہ ہو بلکہ ان کی ہر بات غلط سے غلط بات غلط سے غلط بات کو بھی اپنی حکومت حاصل کرنے کے لیے ووٹ حاصل کرنے کے لیے ان سے وعدہ کریں کہ تمہاری بات کو ہم آگے پہنچائیں گے تمہارے بات کے مطابق قانون بنانے کی کوشش کریں گے گیا ایک آدمی اس نے کہا بھائی ہمیں تو ضرورت ہے ووٹوں کی اس نے کہا ووٹ چاہیے ہمیں تو عادت پڑی یا قوم لوت کے عمل کی فکر نہ کرو ہم پارلیمنٹ میں جناب قانون بنوا دیں گے کہ آپ کو کوئی پوچھے گا ہی نہیں کہ آپ کے منہ میں بتیس دانت ہے کہ تینتیس دانت ہے فکر کرنے کی کیا تمہیں ضرورت ہے یہ ہے جمہوریت مصطفیٰ کمال نے اللہ تبارک و تعالی اس نے جو کچھ کیا وہ اس کا حساب ہو ہی رہا ہوگا اس نے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کے اتحاد پر ضرب لگائی امیر المومنین کو ختم کیا اب مسلمان جب تک دوبارہ وہ خلیفت المسلمین نہ ہوگا متحد ہونے کا خواب خواب ہی رہے گا کبھی حقیقت نہیں بن سکتا اور دوسرا ظلم اس بد بخش نے مسلمانوں پر یہ کیا کہ شریعت اسلامیہ کا قانون ختم کر کے ترکی میں اس نے جمہوریت کو راج کر دیا اب قانون بنانا کس کے ہاتھ میں ہے قانون بنانا پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے انہوں نے کیا قانون بنایا کہ ازان آج سے بند پہلا پارلیمنٹ کا قانون کیا بنا ازان بند عربی زبان عربی رسم الخط بند پہلے ترکی عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی وہ بھی ختم عورتیں پردہ کرتی ہیں جو پردہ کرے اس کو گولی مار دو سیدھا ہی حکم گولی مار دو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جہاں جہاں کفار کی حکومتیں تھیں جب وہ حکومتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو ذرا اچھی طرح سے غور سے سمجھنا وہ حکومتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان قوموں کی بدامالیوں کی وجہ سے مسنت کردہ جنگوں کی وجہ سے اس قابل نہ رہ گئیں کہ ان ملکوں میں باقی رہے تو جاتے جاتے انہوں نے وہاں کی حکومتیں اپنے بچوں اپنے پٹھوں کے حوالے کر لی لوگ کہتے ہیں کہ تحریک پاکستان فلاں تحریک فلاں تحریک ٹھیک ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن اصل بات یہی تھی کہ انگریز کے پاس جب تک قوت باقی تھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکی جنہ والا باغ میں جب احتجاج گولیوں سے ڈھونڈ ڈالا چند انگریز ہی تو آئے تھے اور کیا تھا جس طرح مسلمان چند آئے تھے اللہ کے فضل سے غالب ہو گئے اسی طرح انگریز بھی چند ایک آئے تھے ہماری سستی جہاد ترک کرنے کی وجہ سے وہ چند ایک انگریز اپنی مکاری کی وجہ سے اور لڑائی سے درگ نہ کرنے کی وجہ سے ان کو غلبہ مل گیا یہ تو جو لڑے گا اس کو مل جائے گا تو عالمگیر جنگوں کی وجہ سے آپس میں لڑ لڑ کر انگریز اور فرانسیسی اور دوسری قومیں اتنی کمزور ہو گئی کہ مسلمانوں کو بھی اٹھنے کا موقع مل گیا لیکن ہوا یہ کہ جو لوگ اس وقت انگریز کے تحت حکومت چلا رہے تھے نا یا فرانسیسیوں کے تحت حکومت چلا رہے تھے یا دوسری قوموں کے تہواروں کے نکل جانے کے بعد حکومتیں ان کے ہاتھ میں آ گئی قوت بنی بنائی ان کے ہاتھ میں آ گئی فوج جو بنی ہوئی تھی وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھو کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ازبکستان اور تاجکستان ہمارے بھائی امیر حمزہ ان کا نام بڑا لیتے ہیں وہاں روس چلا گیا وہ چلا کس سے گیا اپنی کمزوری کی وجہ سے اور کمزوری کیوں پیدا ہوئی الحمد جہاد افغانستان کی وجہ سے یہ اس کو سب مانتے ہیں لیکن جاتے جاتے یہ نہیں کہ وہاں اسلام قائم ہو گیا ہے وہی قوم پرست لوگ جو پکے کمسٹ ہے پہلے بھی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی اب بھی ان سے جہاد ہوگا تو وہاں اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے ورنہ مسلمان کہلانے والے وہ لوگ اسلام کے اتنے دشمن ہیں جس کی حد نہیں ہے تو میرے بھائیوں تمام دنیا میں یہ سلسلہ چل نکلا پاکستان میں بھی جمہوریت قائم ہو گئی مصر میں بھی جمہوریت قائم ہو گئی دیکھتے دیکھتے جمہوریت کا نام ایسا چلا ایسا چلا کیونکہ اس میں ایک کشش ہے کشش کیا ہے کہ حکمران کو یہ حق مل جاتا ہے کہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ایک جتھ اپنے ساتھ ملا لے جس کا نام اکثریت ہے پھر ان کے بل بوتے پر جو قانون وہ چاہتا ہے اللہ کے خلاف اللہ کے دین کے خلاف اللہ کے رسول کے خلاف وہ بنا دے جو اس پہ عمل کرے گا اس کے قانون پر وہ پر امن شہری ہے جو اس کے خلاف عمل کرے گا وہ تقریب کار ہے مثلا ایک شخص سینما کھول لیتا ہے قانون کہتا ہے کہ سینما کی اجازت ہے سینما کھول گیا اب اس میں ننگی عورتوں کی فلم چلتی ہے زنا کے مناظر دکھائے جاتے ہیں یہ بالکل قانون کے مطابق ہے پر امن شہری ہے اور اگر کوئی کھڑا ہو کر وہاں ان کے رنگ میں تھوڑی سی بھنگی ڈال دے اٹھ کے احتجاج ہی کر لے پولیس پکڑ کے لے جائے گی کون ہے یہ یہ بجرگ ہے یہ مجرم ہے اللہ کی شان جو مجرم تھے وہ پرامن بن گئے اور جو لوگ مسلح تھے وہ کیا بن گئے مجرم بن گئے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان تمام ملکوں میں عوام الناس جو چاہتے تھے نا عوام الناس جو کچھ چاہتے تھے اس کے مطابق انہوں نے ملک کا قانون سلسلہ چلانا شروع کر دیا اور عوام کی اکثریت تو آپ جانتے ہیں جس قسم کی ہوتی ہے نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ان تمام ملکوں میں شرک عام ہو گیا بدعات عام ہو گئی نماز کوئی نہ پڑھے اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور اطاعت امیر اس کا تصور ہی باقی نہیں ہے مسلمان ملک آپس میں ریا جو ہے وہ دو طبقوں میں تین طبقوں میں چار طبقوں میں ہو کر لڑنا انہوں نے شروع کر دیا اب اس میں تدخل مداخلت بالکل آسان ہو گئی حقیقت یہ ہے آپ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے نا کہ پاکستان کے سمندر میں امریکی بحری بیڑا ہر وقت موجود ہوتا ہے ہر وقت موجود ہوتا ہے یہاں جو تبدیلی ہوتی ہے جو تبدیلی ہوتی ہے وہ اس تبدیلی کی منظوری وہاں جو موجود افسر ہیں ان کے ذریعے سے ہوتی ہے یہاں تک کہ بعض وزرات وزارات تک بلکہ بعض افسروں کے نام تک وہاں سے منظوری ہوتی ہے تو مقرر ہوتے ہیں صرف پاکستان کی یہ مصیبت نہیں ہے تمام مسلمان ملکوں کی تقریباً یہ حالت ہو چکی ہے اپنی آزادی انہوں نے وہ اپنے ہاتھوں کفار کے سامنے کفار کے پاس گروی رکھ دی اور سبب ذریعہ اس کا کیا بنا ہے یہی جمہوریت یعنی ایک بیٹھ گیا دوسرے نے اس کو کھینچنا شروع کر دیا وہ اللہ کی طرف سے اپنے آپ کو ذمہ داری نہیں سمجھتا کہ میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے اور جو دیندار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی کفر کے رستے پر چلنے والے ان کو ان کو تو دور کرنا ان کا مقابلہ کرنا یہ ہمارا فرض ہے اب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو دین کا نام لیتے تھے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک وہ لوگ جو نے کہا صرف نماز کی تبلیغ کرو کلمے کی تبلیغ کرو نماز کی تبلیغ کرو اللہ اللہ کی تبلیغ کرو ذکر کی تبلیغ کرو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بھئی سیاست کی بات ہم نہیں کرتے سیاست کی بات نہیں کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفار نے سمجھا کہ ہمارے لیے یہ جماعت تو بالکل ہی بےظر ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہندوستان میں چلے جاؤ پچھلے دنوں ہمارا ایک نوجوان مقبوضہ کشمیر میں گیا تھا تو وہاں سے وہ جو چلا تو جموں چلا گیا جموں سے دلی چلا گیا بمبئی بھی گیا کلکتے بھی کہتا گیا ہوں دیوبند میں بھی گیا اور مختلف جگہوں پر پھرتا رہا میں نے کہا سناؤ کیا حال ہے وہاں کا کہتا تبلیغی مجھ نظر ہے ہندوؤں کی خصوصاً اہل حدیث پر تو بے حد نظر ہے بڑی زبردست نظر ہے کوئی ذرا سا کھٹکا بھی ہوتا ہے تو اہل حدیث کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں جو ان کی اہم جگہیں ہیں ان جگہوں پر باقاعدہ آنے والوں کے نام جانے والوں کے نام باقاعدہ درج ہوتے ہیں تبلیغی جماعت کو وہاں کے ہندو بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے ہیں یہ اللہ والے ہیں تبلیغی جماعت کو کہتے ہیں اللہ والے ہیں بھائی یہ کیا اللہ والا کے اللہ کے کو سے کوئی تکلیف ہی نہیں یارو یہ کیا اللہ والا ہوا اللہ والا تو وہ ہے کہ اللہ کے دوستوں کو اس سے محبت ہو اللہ کے دشمنوں کو سے تکلیف ہو الحمد للہ اللہ, اللہ کے دشمنوں کو اس سے تکلیف ہو یہ ہے اہل ایمان کی علامت یہ کوئی اہل ایمان کی علامت ہے کہ اللہ کے دشمن بھی اس کو کہ سلامہ گزر جاؤ افغانستان میں شاید آپ کو یاد ہوگا کہ جب جاجی میں کافلے جاتے تھے تو حکومت کے کرندے بعض اوقات روکتے تھے تو ڈرائیور خود ہی کہہ دیتا تھا تبلیغ والا ہے تبلیغ والا ہے تبلیغ والا کہہ کے گزر جاتے تھے روس میں ان کو جانے کی اجازت اسرائیل میں ان کو جانے کی اجازت ہندوستان میں ان کو آزادی سے کام کرنے کی اجازت سبب کیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے تو بس اسلام مکمل ہے وہ کہہ گیا نا اقبال کے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اچھا اب جو لوگ کہتے تھے نہیں اقامت دین ضروری ہے اقامت دین حکم بھی ضروری ہے قانون بھی اللہ کا ہونا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ اس کا طریقہ ایک ہی ہے کہ تم قومی اسمبلی کے ممبر بنو قومی اسمبلی کے ممبر بنو اب جس میدان میں وہ کھینچتے تھے نا بے دین لوگ کفار کے ایجنٹ جنہوں نے اللہ کے قانون کو بدل دیا ان کے میدان میں یہ چلے گئے اب کیا خیال ہے کہ جتنی ایمانی وہ لوگ کر سکتے ہیں یہ داری رکھ کر اتنی ایمانی کر سکتے ہیں اتنی کبھی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے بڑے بڑے بد سے بد موجود ہیں لیکن اتنی بدی شاید یہ نہیں کر سکتے میدان اپنا چھوڑ دیا اب برائی کو مٹانے کے لیے پخانہ صاف کرنے کے لیے پانی استعمال کرنے کے لیے ان بیوقوفوں نے پیشاب استعمال کرنا شروع کر دیا وہی پارلیمنٹ وہی اسمبلی وہی جھمیلے وہی ڈسکو نات وہی گانے وہی جناب بڑی بڑی قد آدم سکرینے ان پہ جناب فلاں صاحب آ رہے ہیں اور فلاں صاحب آ رہے ہیں اللہ کے بندو تم نے تو اپنا راستہ ہی چھوڑ دیا اسمبلی میں جا کر حلف اٹھانا میں حلف اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں پاکستان کے دستور کا وفادار رہوں گا اور اس کی حفاظت کی کوشش کروں گا اور پاکستان کا دستور اس میں ایک ہاتھ سے یہ کہا گیا ہے قرآن و سنت دوسرے ہاتھ سے یہ کہا گیا ہے کہ بالا دستی کس چیز کی ہوگی تو قومی اسمبلی کی ہوگی قومی اسمبلی جو قانون پاس کر دے سری طور پر بھی قرآن و سنت کے خلاف ہے اس کو کوئی کسی قسم کا چھیڑا نہیں جا سکتا اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا اب دیکھو پاکستان میں سود چل رہا ہے سود چل رہا ہے شرک چل رہا ہے اور فیصلہ کرنے والے کون ہے پتا آپ کو مثلاً مسلمان دو کا ایوان ہے ایک طرف ہو گئے اٹھانوے آدمی اور دوسری طرف بھی مسئلہ اٹھانوے آدمی باقی کتنے رہ گئے چار اب وہ چار اگر ہندو ہو اور سکھ ہوں تو وہ کون سی جماعت غالب ہوگی قانون کس کا بنے گا جن کے ساتھ وہ ہندو اور وہ سکھ بنے گے میرے بھائیوں آپ کا تو سارا کچھ ان کے ہاتھ میں دیکھو اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھو پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ایک شریعت ہے صوبائی اسمبلی میں لیکن حکومت کون کر رہا ہے کون حکومت کر رہا ہے جس کے پاس اٹھارہ سیٹیں صرف کیونکہ وہ پیپل پارٹی کے ساتھ ملا تو اب اس کو قوت حاصل ہو گئی آ, کس کے خلاف مسلم کی لیگ کے خلاف تو اس نے کہا بھی ٹھیک ہے ہم پیپلز پارٹی کو حکومت لے کر دیتے لیکن شرط یہ ہے وزیر اللہ ہمارا ہوگا حکومت ہماری ہوگی تو یہ تو ان کافروں کو دینے کے لیے بھی تیار ہے یہی وجہ ہے اللہ کے بندوں ذرا غور کرنا میری بات پر اسمبلی ہو مسلمانوں کی آدمی اس کا احتجاج کرے کہ یہ مسلمانوں کی اکثریت کے یہ مسلمانوں کے کے خلاف ہے یہ ملک جو ہے یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے تو دوسرا عیسائی اٹھ کر کہ نہیں, نہیں. یہ عیسائیوں کا بھی ملک ہے مسلمانوں کا بھی ملک ہے اس میں اسلام کا کیا دخل ہے اسلام کا کوئی اس میں دخل نہیں اور صرف اس کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی حکومت کائم کرنے کے لیے مسلمان اس خدیس انسان کی ہی بات کرے سبب اس کا کیا ہے سب ہم نے رستہ چھوڑ دیا ہے اب جمہوریت کو اگر ختم کرنا کئی کہ ہی کہتے ہیں جی ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جا کر تبدیلی لائیں سبحان اللہ وہ ایک سینیٹر اگر چلا گیا تو وہ کیا تبدیلی لائے گا یا قومی اسمبلی کا ایک ممبر چلا گیا وہ کیا لائے گا سب سے پہلے تو خود ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا جب اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ ہی قسم میں اس دستور کی پابندی کروں گا اور میں اس کی حفاظت کروں گا ایمان سے تو اسی وقت ہاتھ دھو بیٹھا پھر بےغیرتی امتحان دیکھو کہ وہاں بیٹھے ہے اس کے سامنے قانون بنتا ہے کہ سود ختم نہیں ہوگا اور یہ قانون ہے اور یہ قانون ہے وہیں بےغیرت بن کر بیٹھا رہتا ہے اٹھ کے بھی باہر نہیں نکل ہاں اگر اس کی عزت پر کوئی فرق آ جائے تو اٹھ کر کہتا ہے میں تحریک استحقاق پیش کرتا اپنی تحریک استحقاق ہے تیری عزت ہے کوئی اللہ کی عزت ہی نہیں اللہ کے رسول کی کوئی عزت ہی نہیں ہے ساری عزت بس تیری عزت ہی ہے میرے بھائیو یہ صورتحال حال ہے اب اس کو مٹانے کے لیے طریقہ تو وہی پیغمبروں والا ہے مار کھاؤ تبلیغ کرو جب تبلیغ کرو گے لوگوں کے ذہن سمجھ جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے پھر اللہ جس طرح چاہے گا تبدیلی لے آئے گا یہ ہمیں کو پتہ ہے ہمیں کوئی خبر نہیں کس طرح ہوگا ہم اس چیز کے مکلف ہیں کہ مسلمانوں کو سمجھائیں مسلمانوں کو دعوت دیں مسلمانوں کی اصلاح کریں ہم اس چیز کے پابند نہیں ہیں کہ ہم بھی اس کفر میں شریک ہو جائیں اور اسی طریقے سے ہم اس کو ماننا شروع کر دیں اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ ایک تو جماعت اسلامی نے دیکھ لیا ہے کہ جماعت اسلامی ایک منہجی جماعت اپنے آپ کو کہتی تھی اقامت دین کی کہ ہم لوگ دین قائم کریں گے نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ جب اس دلدل میں پھنس گئی اب وہ اگر قوانین پر قرار رکھے جائے وہ معیار برقرار رکھا جائے دیانت کا امانت کا سچ بولنے کا توحید کا تو کیا خیال ہے کہ کوئی برسر اقتدار برسر اقتدار تو دور کی بات ہے ایک سیٹ بھی لے سکتا ہے پچھلے دنوں مولوی ساگھ بھٹی کا ایک مضمون شاع ہوا جو کسی زمانے میں علیہ شام کے ایڈیٹر تھے اور اس کے علاوہ وہ جماعت کے سیکٹری بھی تھے تو مولانا داعود وہ لکھتے ہیں کہ مولانا داعود غزنوی امیر جماعت تھے تو ان کے پاس ہر جماعت کے لیڈر آتے ہیں مسلم لیگ کے بھی دوسرے بڑے بڑے تو میں نے ان سے ایک دن کہا کہ میں نے سمجھا کہ اہل حدیث کی بڑی پاور ہے بڑی طاقت ہے میں نے کہا جناب ہم سیاست میں حصہ کیوں نہیں لیتے ہمیں باقاعدہ الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تو وہ خاموش ہو گئے ہنس کے ٹال دیا دو تین دفعہ جب ایسا کہا تو مولوی صاحب ایک دن فرمانے لگے مولی صاحب میں تو سمجھتا تھا تو سمجھدار عقل بند آدمی تو بھی بس ایسا ہی نکلا اس نے کہا کیوں اس نے کہا سبب اس کا یہ ہے کہ دو حال سے خالی نہیں یا تو اہل حدیث کھڑا ہو یہ کہہ کر کے کہ میں اہل حدیث ہوں اس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا قطن کوئی قبر پرست ووٹ دے گا کوئی تقلیدی ذہن رکھنے والا ووٹ دے گا کبھی نہیں دے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حصہ لے کسی جماعت کے ساتھ مل کر جب کسی جماعت کے ساتھ مل کر حصہ لے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جماعت ان کو استعمال کرے گی اور جب ان کا وقت آئے گا تو صاف ہی ان کو چھوڑ کے چلی جائے گی وہ کہا تھا نا مفتی محمود کے متعلق کہا تھا اس نے مر گیا اس کا دوست تھا مفتی محمود کا بھٹو بھٹو کو یہی لوگ لائے تھے غلام گاؤں ہزاروی اور مفتی محمود سب نے کہا کمیونزم سوشلزم کفر ہے انہوں نے کہا تھا کہ سوشلزم کو نہیں اب تک وہ جو سلسلہ و تعلق ہے پہلے وہ باپ بات رہا بھٹو کے ساتھ اب اس کا بد بیٹا وہ بے نظیر کے ساتھ نبھا رہا تو اس نے کیا کہا تھا پہلے ووٹ لے لیے پھر انہوں نے کہا ہمیں سیٹے دو تو اس نے کہا سیٹے کیسی کسی نے اس سے کہا کہ آپ سیٹے کیوں نہیں دیتے اس نے کہا اس کا ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے یہ استنجے کے ڈھیلے ہم نے ان کو استعمال کیا اور پھینک دیا تو میرے بھائیوں یہ استنجے کے ڈھیلے بننے سے تمہیں کیا حاصل ہے مجھے یہ بات سمجھاؤ ٹھیک ہے لفظ سینیٹر بہت بڑا لفظ ہے لیکن اتنے بڑے ایوان میں ایک ممبر کی میں کہتا ہوں 90 ممبروں کی بلکہ ایک سو ممبر کی کوئی دال نہیں گل رہی تو تمہارا ایک ممبر بن بھی گیا کس طرح بنا بریلویوں سے اتحاد کر کے اسمبلی کے ممبر جو ہمارے بنتے رہے مولانا صاحب وہ اسی طرح کہ پنجاب میں جو شس کہلاتا تھا نا کہ میں خدا ہوں ہمارے گاؤں کے قریب ہے کھےپور میں تھا اس کو اب بھی لالا پاک اس کے بیٹے کو کہتے ہیں لالا پاک سائی بھی کہتے ہیں لالا پاک بھی وجودی تھا وہ کہتا تھا میں اللہ ہوں مجھ میں اللہ ہے میں اللہ شاہ منصور کا معتقد ہوں اس کے بیٹے کو کہا کہ اے نہ حدیث جو ہمارے مرید ہے تمہیں ووٹ دیں گے صبح اسمبلی میں اور تمہارے مشتق ہمیں ووٹ دیں مجھے بتاؤ اب اس سے قانون اسلامی قائم ہو جائے گا یہ پخانے کو پانی سے دھویا گیا ہے یہ پخانے کو پیشاب سے دھویا گیا جب تک اس چیز کی طرف واپس نہیں لوٹو گے جو چیز آسمان سے نازل ہو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قطعن قطعن کوئی ہمیں کہ حکومت لے لو لیکن یہ نہ کہو کہ یہ قبریں پختہ بنانا غلط ہے غیر اللہ کے ساتھ شرک غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانا اس پر بھی خاموش ہو سکتے ہو تم لوگ اس وقت تک ہم قتل کتن ایسی حکومت پر بھی لالچ بھیجتے ہیں ہمیں ایسی حکومت کی قتل کوئی ضرورت نہیں اللہ کے بندوں مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو امت میں فساد پیدا ہو خرابی پیدا ہو داڑیاں کٹی ہوئی سگٹیں پیتے ہوئے نماز پڑھتے نہیں ہیں اور جو مشرق ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی ہے منہ سے سگٹ کی بدبو آتی ہے معاشرہ ان کا گندا ہے گھر میں چلے جاؤ جو جو جوان لڑکیاں بے پردہ ہیں جوان لڑکیوں کے داڑھی مڑیاں ہوئی ہیں اور جناب ٹیلی ویژن وی سی آر رکھا ہوا ہے کہتے ہیں ہم اسلام کے مخلصان بھائی تو اسلام کا مخلص قادم کیسے بن گیا تو شرک سے تجھے تکلیف نہیں بے حیائی سے تجھے تکلیف نہیں ہے شکل محمد رسول اللہ کے خلافوں سے تجھے کوئی تکلیف نہیں کہتا ہم خون بہا دیں گے ہم جان قربان کر دیں گے اس سے میرے بھائیوں میں اختلاف سیدھی بات اخوار المسلمون ان کا طریقہ بھی یہ ووٹ لو اور اسمبلی میں چلے جاؤ سیٹیں مل گئیں وہاں چلو دو چار باتیں اگر کبھی کہہ بھی دی شرق کے خلاف وہ بھی نہیں کریں گے یہ میری بات ذرا اچھی طرح سے سمجھ لو یہ کہیں گے مہنگائی بہت بڑھ گئی غریبوں کے لیے جینا دشوار ہو گیا لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی عزت پامال ہو گئی اللہ کی قدر بالکل ختم کر دی گئی غیروں کو اللہ کی کرسی پر بٹھا دیا گیا کبھی نہ اخوان المسلمین والے کہیں گے نہ جماعت اسلامی والے کہیں گے یہ کبھی ہو نہیں سکتا اس لیے کہ اسمبلی میں انہوں نے جانا ہے جب اسمبلی میں جانا ہے تو شر کے خلاف کس طرح بول سکتے ہیں سوال پیدا نہیں ہوتا ہمارا ان سب بھائیوں سے یہ اختلاف ہے ہم کہتے ہیں پوری بات بتاؤ پوری بات حکومت ملتی ہے تو پوری بات کے ساتھ ملتی ہے الحمدللہ قبول کر لو اور اگر کچھ باتیں چھوڑنے کے ساتھ ملتی ہے تو باز تو بڑا کرتے ہو کہ وہ آئے تھے کہتے تھے کچھ آپ نرم ہو جائے کچھ ہم نرم ہو جاتے ہیں قرآن میں ہے نا ودو ان کی خواہش ہے کچھ تو نرم ہو جائے کچھ وہ نرم ہو جائے کچھ باتیں تم چھوڑ دو کچھ باتیں وہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن کیا کہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے دائیں ہاتھ پر اگر سورج رکھ دیں بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں میں یہ بات کہنے سے کبھی نہیں روک سکتا الحمد للہ الحمدللہ حکومت تو اللہ کا عطیہ ہے ضروری نہیں کہ جو پارلیمنٹ میں حصہ لے رہے ہیں ووٹوں کے پیچھے زلیل ہوتے پھیرے ان کو حکومت مل گئی ہے کتنے سال ہو گئے ستر سال ہو گئے کہ کتنے کہ پچاس چالیس سے زیادہ ہو گئے جماعت اسلامی کو مل گئی حکومت لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں کس چیز پر تم کامیاب ہو میرے بھائیوں ہمارا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ ایک قانونی زبان میں سمجھ لو مقاصد جو صحیح مقاصد حاصل کرنے کے لیے ذرائع بھی کون سے اختیار کرنے چاہیے صحیح ذرائع استعمال کرنے چاہیے یہ نہیں کہ صحیح مقاصد حاصل کرنے کے لیے غلط ذرائع استعمال کیے جائیں جب غلط ذرائع تم استعمال کرو گے صحیح مقاصد کبھی حاصل نہیں کر سکتے تو اپنی جگہ سے ہی اکھڑ گئے دوسرے کو کیا تبلیغ کرو گے جب تم نے ناچنا شروع کر دیا چلو تم صرف تھوڑے سے مردوں کا ناچ تم نے دکھایا تو لڑکیوں کا ناچ کیسے روک سکتے ہو جب تم نے جا کر دستار باندھ لی علی ہجویری کی قبر پر مفتی محمود گیانا اس نے حلوا کھایا وہاں کبر پہ جا کر اور دستار باندھوائی تو ایک بریلوی شاعر نے کہا اس نے کہا کہ داتا کے فیض سے ہی سب ملتی ہیں نعمتیں متیں داتا کے فیض سے ہی سب ملتی ہیں نعمتیں ملتے داتا نے دشمنوں کو بھی در پر بلا لیا داتا نے دشمنوں کو بھی اچھا ایک دن میں نے جمعہ پڑھایا نا تو میں نے یہ بات کی تو ایک دو بندی کھڑا ہو گیا کہنے لگا جی وہ پھر مشرک تھے میں نے کہا مشرک نہیں تو اور کیا تھے بتائی قبر پر جانا زیاد کے لیے من ہے میں نے کہا اب داود میں حدیث آتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا جگہ میں اونٹ قربانی کروں وہاں جا کے ذبح کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بوانا جو جگہ ہے جاہلیت میں کبھی وہاں کوئی آستانہ غیر اللہ کا تو نہیں رہا کوئی درخت ہو یا دریا ہو یا بت ہو یا کوئی قبر ہو کوئی غیر نہ کا مانا غیر اللہ کا آستانہ کوئی ایسا رہا اس نے کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے دور میں وہاں کوئی میلہ لگتا ہو اس نے کہا نہیں فرما اب نظر پوری کر لو اس سے ثابت ہوا کہ جاہلیت کے اب اگرچہ میلہ نہ ہو اب اگرچہ غیر اللہ کی پرستش نہ ہوتی ہو اگر جاہلیت کے زمانے میں کسی جگہ غیر اللہ کی پرستش ہوتی رہی ہو وہاں مسلمان کو جا کر قربانی کرنا جانور ذبح کرنا اللہ کے نام پر صدقہ کرنا بھی جائز نہیں حدیث ہے بداؤن شریف کی سبب کیا کہ مشرکوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے مشرق کہتے ہیں کہ داتا کے فیض سے ہی سب ملتی ہیں نعمتیں داتا کی دین مان لی حلوا بھی کھا داتا نے دشمن کو بھی در پر بلا لیا اس بات کو ہم قطر نہیں باندھتے الحمد للہ ہمارے اللہ جانتے ہیں میں اپنی طرف سے بہترین یعنی قوت استعمال کر کے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن میں سچ بتاتا ہوں کہ مجھ سے کئی گنا زیادہ صفائی کے ساتھ وہ جمہوریت کی حقیقت بیان کر رہا تھا مجھ سے کئی گنا صفائی کے ساتھ دل میرا خوش ہو گیا کہ الحمد کہ میرے کافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے کہ ہماری یہ بات ہمارے قافلے تک بھی الحمد پہنچ گئی اس آیا کریمہ میں مومن کی یہی تعریف کی گئی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کو مانے اس کی مارف کے ساتھ اسے پہچان لے کہ اللہ ہے کون تاکہ اس کے دل میں پورا پورا اطمینان ہو جائے کہ جس الہ کے ساتھ میرا تعلق قائم ہوا ہے اس میں ہر قسم کی قوت ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان جس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے رسول کہے ویسے کرنا اللہ کو اپنا الہ ماننا ہے جیسے رسول بنائے پھر اس دونوں میں کوئی کسی قسم کا شک نہ آنے پائے کبھی شک نہ ہو پورے اطمینان کے ساتھ اللہ کو الہ ماننا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنا رہنما اس کے بعد کرنا کیا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا سما جہاد بے فی فیس اللہ تیسرا کوئی کام ہے ہی نہیں اگر مومن ہیں تو ایمان اللہ رسول کے ساتھ اس کے بعد جہاد یہ آج کیا ہے کہ دنیا والو تم صاحب قوت صحیح مانا کہ ہم میں دم نہیں اب آخری ہے فیصلہ یا تم نہیں یا, یا بھی تم ہی نہیں نا میں مارتے نہیں ہیں مارے جاتے نہیں ہیں یہ نہیں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ زمانہ الیکشن بازی کا ہے اور الیکشن میں کامیابی اکثریت کے ووٹوں کی بنا پر ہوتی ہے اس طرح ہم پہلے اسمبلی میں جانے کی کوشش کریں گے اور پھر وہاں جا کر ہم اسلام کی کچھ خدمت کریں گے یہ شیطان کا وہ توخا ہے جو توقع اس نے ہمارے باپ اور ہماری ماں آدم اور ہوا کو جنت میں کھانا کھاتے کھاتے کو دکھا دیا کہ یہ کھانا نہیں ہے اصل میں وہ کھانا ہے جو میں کھلانا چاہتا ہوں اس کا لطف بڑا آئے گا کھا کر دیکھو ਤੁਸੀਂ پھر کبھی خدا سے بھی اپ دونوں باہر نہیں نکل سکو گے ہمیشہ یہ رہو اس لیے سے لو کھا دیا جس طرح شیطان نے وہاں کہا یہاں بھی ان شیطانوں نے امریکہ اور اس کے ساتھ جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان لوگوں نے اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ یہ کبھی دنیا میں آ سکے جمہوریت کو سامنے رکھا جمہوریت کس کا نام ہے ایک کمار اور سو گنا سو گنا جمہوریت ہے اور ایک ان کو ہانکنے والا جدر چاہے ادھر لے جائے جمہوریت اکثریت کا نام ہے اور اکثریت کے متعلق جو فتو قرآن نے دیا ہے اکثر وم جاہ لا یا اکثر و اکثر و لایال اکثر لا اکثری اکثر اکثر کی بے وقوف ہے اکثریت ہے ایک مولوی صاحب جس کو دوسرے مولوی صاحب نے آ کر کہا کہ او بھابھی لا میں تجھے بتاؤں کہ خدا اکیلا نہیں کام کر رہا خدا کے ساتھ اور بھی بڑے ہیں اگر تم نے جرم ہے تو آ میرے ساتھ مناظرہ کر وہ مناظر اسلام خاموش اسے پوچھا گیا خاموش کیوں رہا کہتا ہے کہ میں اگر مناظرہ کروں تو میرا سیاسی کیریئر خراب ہو جائے گا مذہب سارا خراب ہو جائے خدا ناراض ہو جائے جہنم واجب ہو جائے لیکن سیاسی کیریئر ہے کیا اہل ریسوں کا سیاسی کیریئر ہے کیا کچھ بھی نہیں صرف یہ ہے کہ لوٹا پکڑنا اور بڑے بڑے لوگوں کا استندیہ کرانا <laughs> یہ ہے سیاسی کیریئر اور آج کل ایک بڑے نے پوری جماعت کو کیمتن خرید لیا ہے یعنی اپنے روپئے سے ایک شخص کو جو کا امیر المومنین کہلا رہا ہے اس کو سینٹ میں جگہ دلوائی ہے اور روپیہ سارا اس نے اپنی جیب سے خرچ کیا ہے اس کا معنی ہے کہ روپیہ اس کا خریدا اس نے کل کو ایل دیسوں کے امیر المومنین کو اور پھر ایل عدیس کیا کریں گے کچھ نہیں کریں گے قرآن نہیں پڑھیں گے حدیث نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو جس نے پیسہ خرچ کیا اسے پوچھیں گے کہ حضور کیا کریں وہ کہے گا ہمیں ووٹ دو اور بس یہی کریں یاد رکھیے جو مولانا جناب عبیب نے فرمایا ہے نا خدا جانتا ہے حقیقت یہی ہے آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ فارغ ہوں اور روٹی کے ساتھ جہاد کریں آپ بے فکر رہیں روٹی ملے گی لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجیے جس نے نہیں مرنا وہ ہاتھ کھڑا کرے نہیں سب نے مرنا ہے اگر مرنے ہے تو کسی طریقے سے مرے وہ طریقہ کیا ہے کہ موت سے خوشبو آئے اس کے وجود سے خوشبو نکلے اور وہ خوشبو آسمان تک پہنچ جائے حتم کے ارش والا اس مرنے والے کو ایسا پسند کرے دروازے جنگل کے کھل جائیں ہو حاضر ہو جائیں زیارت کرنے کے لیے اصل بات یہ ہے موٹی سی بات کہہ کے ختم کرتا, ختم کرتا ہوں معاش ڈاکو چور جو لاٹھی سے کام لیتا ہے ایسا شخص اس کی طرف زمین کی عورتیں بڑا دیکھتی ہیں بڑا بہادر ہے بڑا زبردست ہے بڑا قوی ہے خواب و برائی کے لیے حکومت استعمال کرتا ہے لیکن دنیا والی عورتیں پسند کرتے ہیں جس کے بازو میں قوت ہو ہم وہ چور ہزار جا ہے ایک شخص نے یہاں کرکٹ کھیلا یعنی کوڑا کرکٹ اور اتنا نام لیا کہ جی وہ فتح کرایا ولڈ کپ اس کے سر پر رکھا ہوا ہے کیا ہوا بس یہی ہوا کشمیر سے آواز آئی تحریر آئی اخبار میں تو عمران خان کشمیر لاؤ آپ کے ساتھ کشمیر چلنا چاہتی ہے کشمیر آپ کے ساتھ نکل جائے گی یعنی کہنے کا بدل یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو دنیا کی عورتیں پسند کرتی ہیں کیسے کو جو بدماشی کے لیے جاپا کرتے ہیں چوری کرتے ہیں قتل کرتے ہیں اگر دنیا کی عورتیں طاقتوروں کو خرط طاقت کسی کام پر استعمال کریں ان کو پسند کرتی ہیں مولیوں کو دنیا کی عورتیں بھی پسند نہیں کرتی ہیں. وہ کہتی ہے جی کہ کرنا کیا ہے کسی کام کا نہیں ہے کام کا آدمی ہو جس کے ہاتھ میں لاشی ہو کسی کو مارے یا مرے اس پر عورتیں مرتی ہیں اور جنگل کی بورے گاجیوں پر اور شریفوں پر مرتی ہیں ایسے نہیں ہے کہ چار نمازیں پڑھی رفتہ کر لی آمین کر لی اور کہا نا بھائی ہم تو سیاسی لوگ ہیں سیاست کے ذریعے سے ہم اوپر جائیں گے اور اوپر سے کیا ہوگا نیچے گر جائیں گے جاتا ہے وہ شو شو کرتی چرتی ہے لیکن جب اس کا وہ تاگا اس کی ڈور کٹ جاتی ہے چڑی چڑی اوپر گئی ہوئی کس طرح گلتی ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف اور لڑکے وہ لمبے لمبے کو کیا کہتے ہیں لمبے کو پکڑنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں اڑ جائے اور گڈی گرتی گرتی میں کیسا ہوں گڈی خدا کر کے تو چھپڑ میں گرے کہو دعا کرو یہ گڈی چھپڑ میں گرے تاکہ اس کا نام نشان مل جائے یہ تو ہے یہ تو خوبی ہے خوبی یہ ہے خود مرنا اللہ فرماتے ہیں میرے لیے تیری حفاظت میں کروں گا تو آگے چل میرے فرشتے کرا کتار اندر کتار تیرے لیے خدمت کو آسمان سے حاضر ہوں گے ایک ہزار پھر کہا تین ہزار پھر کہا پانچ ہزار پھر کہا فرشتے میں بھی آ ہوں آگے منہ لگ رہی آپ کے فرشتے کن کے لیے آئے ہیں ہمارے لیے ہم تو پلیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں پلیٹوں پر چمچا رکھا ہوا ہے اور چمچے کو شروع کیا پلیٹوں پر اور پڑھ کر دعا کیا کرتے ہیں ربنا اللہ تو آسینا نشینا افطانا اللہ اگر چالوں میں سے کوئی حصہ بچ گیا ہے تو ہمیں معاف کر دینا ہم نے چمچے کی تعداد پکڑی ہے بہبیوں نے بھی دوسروں کو چھوڑو صرف کھانا چاہتے ہیں کہ کچھ کھانے کو مل جائے مجھے کوئی عہدہ مل جائے میں سندر ہو جاؤں میں امیر بن جاؤں پھر کرے گا کیا کچھ نہیں اور بھائی اصل میں زندگی بھی غازی کی موت بھی غازی کی غازی زندہ ہے زمین بہت دیتی ہے پاؤں کو غازی شہید ہوتا ہے شہید کے چہرے کو دیکھنے کے لیے خدا کی جنت کی پورے زیارت کو آتی ہے اللہ تعالی نے موقع دیا ہے آپ کو بہترین رہنما ملا ہے جس نے اپنے وجود کو ہر ملک کے لیے پیش کیا ہے جہاں سنا جہاں جاری ہے وہاں حاضر ہو گیا وہاں پہنچ گئے خدا بندہ میں حاضر ہوں خدا تعالیٰ مدد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے آپ سب پیار رہے یہ جو ہے نا جمہوریت ایک مولوی نے میں اس کا سر پکڑ کر ہلایا اس نے اپنی بیوکوٹھی کو تسلیم کیا جس نے کہا کہ, کہ جمہوری کے نہیں ہے کہیں نہیں ہے یہ جو کتابوں میں جمہور کا نام ہے یہ جمہوری کا تو نہیں ہے میں نے کہا جمہور سے ایک ووٹ اور ایک مت ووٹ دونوں برابر ایک بے بخوب ان پڑھ جاہر پڑھے درجے کا چل اچل اس کی ووٹ <laughs> اور سپریم کورٹ کے موڑ کی دونوں موٹ سے برابر یہی ہے نا سونا اور لوہا دونوں برابر سونا اور مٹی دونوں برابر اگر یہی قانون ہے اور یہ صحیح ہے تو میں کہتا ہوں کہ انسان کو جو عقل کی روشنی اللہ نے تھا فرمائی وہ بڑھ چکی ہے اور یہ انسان بیوقو بن چکا ہے انہی کے متعلق اللہ فرماتے ہیں بس یہی آج تاثیر بلا جہنم کثیر جن مل کلو بلا یس نہ بہا بلحم آیل اللہ سرونا بحا بل ہم آزاد اللہ یسما بہا الا کلان بل ہم آزاد سوچا نہیں آتی نہیں کان ہے سنتے نہیں حیوانوں سے بھی ہیں. سے بھی بدتر ہیں بے خوف ہے یہ خدا تعالیٰ نے بابو لڑا گئے جب میں نے آج پڑھی تو بابو لائے بابو نے پینٹ پہنی ہوئی ہے اور بیگم نے سلوار کرے میں کہتا ہوں تو کہتا ہے یہ حیوان ہے تو یہ بیگم ہے یا چوٹی ہے بیگم ہے, ہے؟, ہے کہ گائی ہے کہ اللہ اس نے سلوار نہیں بنی گائے نے کہا نہیں وہ سلوار والی گائے ہے وہ خود گائے بنی وہ خود حیوان بنی اور یہ بابو اس نے پینٹ پہنی ہے یہ خود حیوان بنا بھی بنا بیل بنا سنڈا بنا چوٹا بنا کیا کہوں ہوں کپڑے پہن کر کپڑوں میں حیوان بند کیے ہوئے ہیں خراب اور کر کلاب کرتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ ہم بھی یہ کر دکھاتے ہیں سب موجود ہے حیوان میں اس میں اور اس میں کیا فرق ہے بھائی انسان بننا ہے تو اس کے لیے ایک ہی صورت ہے حضرت نے فرمایا ہے حضور نے کتنے جہاد کیے جی اڑتالیس بھائیوں آپ کا سر پھٹا زخمی ہوئے تکنیکوں جوتا مبارک سے چمٹ گیا یہ تو باتیں خیر ممبر پر دوسروں کو سلانے کے لئے ہیں نا کہ آ, سبحان اللہ سبحان اللہ کچھ اچھا صاحب آپ کو ہم اچھا کھانا کھلائیں گے بڑی تعریف کی ہے یہ کام کرنے کے ہیں. اگر کیا تو پھر ہم نے حق ادا کیا ایمان ثابت ہو گیا اگر صرف کہا کچھ نہیں قبرا اند اللہ قبرا بریان محسوس یہ ہے سفوں یہ ہے صف لیکن کیا کریں جو کہتی ہے یہ نیچے والی کہتی ہے کہ میں ساری زندگی نیچے رہوں گی اچھا تو کیا چاہتی ہے ہم نے کہا کہ بھائی تیلی جو اونچی ہے تیل یہ اور اچھی اچھی چیزیں ہیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں پہن لے کہ نہیں نہیں ہمیشہ میں ہی نہیں ہوں میں اوپر آنا چاہتی ہوں اچھا اوپر کیسے آئے گی سارا نظام بگڑے گا اوپر آ جائے گی یہ نیچے والی اوپر آ اور اوپر والا بھی چلا گیا جا کیا نکلا اب میں لاشی کیسے پکڑوں اب میں روٹی کیسے کھاؤں امت کتا کیسے موڑو یعنی جب تک نظام قائم ہے یہی چودھری اوپر ہوگا اور جب نظام برباد ہو کر رہ جائے گا یہ بی بی اوپر آ جائے گی اب پورا ہاتھ اٹ گیا پوری قوم الٹ گئی پورے حالات بدل گئے اور ایک طرف عیسائیت نے امریکہ نے اور دوسرے خیر مسلموں نے یہ سوچنا شروع کر لیا کہ بڑا اچھا موقع ہے مسلمانوں کو جمہوریت کا زہر دے کر مارو یہ بڑی جلدی بنے گے اور پھر کچھ چہیتے تیار کر لیجیے جن لوگوں نے کہا ہم مولویوں کو آگے لائیں گے مولوی کے سامنے امید ہو گئی کہ شاید کرسی مل جائے تو مولوی میدان میں آ گیا میں اب بھی کہتا ہوں خدا کے لیے سو اس بے حیائی کو اس جمہوریت کو جب مغربی جمہوری ہے ایسے چھوڑو اور پرانو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ایسو تمہیں کبھی بھی کرسی نہیں ملے گی <laughs> <laughs> وہ مر گئی ہے کہ کرسی پر بڑی خوبصورت بنتی ہے اچھی نظر آتی ہے وہ پنڈی ہے ایسی دادا ہے میں کہتا ہوں اگر وہ عورت رہو کی تو میں اس کے ہاتھ پر देता کر دیتا اتنے دادا کہ ایک سے کئی شکار کیے کئی بابے شکار کیے وہ کپی نواز شکار کیا ایک درگر شکار کیا دیکھا کہ نواز کو ہٹاؤ میں ساتھ دوں گی. یہ ختم کروانی چاہتا ہے اور آپ کے ہاتھ میں لانا چاہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں اگر میں کامیاب ہوگی تو یہ صدر مان لوں گی ہو بابا اچھا بابا بس ادھر کیوں تھا بابا تھا اس کو کافی نہیں میری عادت تھی بابا میں صدر تجھے بناؤں گی بابا بھی ٹھیک ہو گیا ایک اور تھا اس نے کہنے لگی صاحب مقابلہ تو تیرے ساتھ ہے اکثر یو تو تیرے ساتھ ہے یا میرے ساتھ ہے دوسرے کیا ہیں اور آپ نے تمام رکنوں کو کہہ دیا کہ جہاں مولوی صاحب کھڑے ہونا وہاں تمام تم بیٹھ جاؤ جا کر اور مولوی کے نعرے مارو مول نے دیکھو سب لوگ میرے ہیں تو میں نے کہا قاضی آ رہا ہے اسے <تصفح> پتہ نہیں بی بی نے ظالم <تصفح> کئی بابے مارے کئی بابو مارے بی بی, بی, بی ماری اور اس کے چھتری بھی پڑی ہوئی ہے بس میں یہی کہوں گا خدا کے لیے خدا کے لیے اگر ایمان ہے آخر پر طیقین ہے اور جنت لوگوں کی شے ہے اور محمد رسول اللہص واقعتاں اللہ, اللہ کے رسول ہیں اور یقینا ہیں یقینا ہے تو پھر 아이ئے جو کام کرنے کا ہے وہ کریئے یا پھر کہہ دیجئے کہ کوئی صورت ایسی بھی ہے کہ ہم مریں گے نہیں میں بھی اس کی بیعت کر گا نہ وہ مرے نہ میں مروں لیکن اللہ یا بندہ